بکری کر فیصلہ کر لگیان تو نہ کرا نہیں انسان جاندیاں نہ جان وگیاں تو نہ جانا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 پیر, پیر ہو, ہو پار سوگڑا <laughs> <laughs> <laughs> ایس جگر جیڑا ایس جگ ہو دا ہونا تلاو کسی مریض نہ ہو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 میںرگ جہ بھی روا جاب لیا اللہ دیا نشانیاں بزرگ دیا دسن ڈا نہیں علم تو لے لو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 بیٹھے بلا جن سامنے سیدا ہو گیا آدھا ابدر میں بنیا لگوٹے کھول ہیں آپ نے فرمایا تقدیر کا ایک کیڑا چوکی اپنے فرمایا تقدیر کا کیڑا ہے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 یار یالا دیوی منگ موت یا سجدے تا مسلمان ہوماند من گول موتا ان کو اللہ فرماند ہے جو دی دعوی کر دینے ہے رب دش رب دحبوب ہے عاشق تو نہیں محبوب ہے رب رب کردا محبوب محبت مار دے بلا منا کہ جے محبوبہ انتو پندرو دستے جانے چ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 مارنا چاہتی آسان ہو جاوے تال مکی پر من آدم تمتا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 <laughs> پیٹا دیا, اور نہیں جی. <laughs> وہ دیا اور کڑا پوئے گی کلا سیاح آ گیا سو بندہ گل سارا گلا ہو گیا <laughs> <laughs>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 آج حضرت صاحب حضرت صاحب ہوں دیئے، دیئے، یار وہ <تصفح> و... کچھ باقی ملا سارے سور پیروکار بنے نے اس دی بزرگ دی, دی کتاب کرم شاہ مدرسے دی، اربی دی، ابلش دی کے سال دی ہونی ہے دی اربی دی دی اس طرح کا صحیح طریقہ یہ ہے. ہے. پیچھے پارا غلط دی. امام بخاری اربی سیکھی باقی دے نظریہ دے مطابق تو باقی غلط سن بہن یقینی آ سکتی سی نہیں جی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 یہ تین جیت ہوسمی ہو گھر پڑھا رہا یہ بن جائے گا یو رسمی کوئی شاید نہ استاد ہے نہ کتابیں نہ کوئی تسا میرے کو سن رہے ہو اگی سنا دے اسی طرح سن دیا پتا نہیں کن رنگ پھیل گیا کنا گلا پہنچ گئی او آخا گے کل غیر رسمی فرض فرض کی کیا فرض فرض کی <تصفيق> کی دو چار بندے جان لاک پوچھنا اپنی ضرورت ہوئی. وقت, وقت ضرورت کفایہ ہر وقت فرض نہیں ہوں وقت ضرورت پوچھ لینا یہ ہے فرض کفایہ جیو جناد نماز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 پہرچ الاقے چو ملک بند بن جائے کا کی. باقی اپنا دے. کل کریں. ضرور اسلام دی تعلیم فرض جڑی ہے نا جڑا علم فرض کفایہ سارا دکھا سارا فرد کفایا کتاب علم جن سارا فرد کفایا اس طرح ہے ہی نہیں رسمی رسمی فرد ہے ہر مرد عورت پچھا کے اپنا گزارا کر دیا کردا سمجھ نہیں لگی جڑا فرد وہ غیر رسمی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 الحمد تو بناس تک <تا> کوئی آیت ایک اور اے بھی اصول جے کہ فرض فرض کفایا کرے کافر ہو ہے جڑا فرض کفایا مسلمان رہے گا جڑا آخر جنا فرض این ہے. بدل دیتی گل کر ہوں نا کہ فرض آئن شرح بدل دار اتنے گل کردہ ہن فرض دی کتاب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 اگر کوئی فرض ہے ہر مسلمان مرد عورت تے آ فرض ہے تے کافر ہو جائے گا جڑا لانی تھی انگلش نو ہر مسلمان مرد عورت تے فرض کیتی کڑائیں اندر انگلش بار پورا یہ حدیث لکھی کڑائیں علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے او دا مسلمان ہونا ثابت کرو ہوے ہوے شرم متر کیجیے جی ڈورو مرد عورت آنسی سارے, مار مار سارے, سارے, سارے مردا اسلام کو نعوذ باللہ بھی وقوف دین ہے سارے کتابیں پڑھنا بخاری مسلم جی وہ سب کر دے نام مراد باقی سارے شعبے ختم سارے ادے ٹور پائیں اسلام حکمت دا دین ہے سبحان اللہ ملتا کم بن کم کو اللہ فرماتے تم میں سے کچھ لوگ ہونے چاہیے جو دین کو سمجھیں جب ان کی قوم کے بندے جو باہر گئے ہوئے ہیں ادھر ادھر رسول اکرم دی دے تے بار گاہ چی آدے باہر ادھر ادھر جانے جب وہ اون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 یہ تعلیم ہوندا تو فرض کفایہ نہیں فرض کفایہ کہ سبھی سفید جھنڈا دے ڈاکٹر سارے نہیں بن دے ہاں تعلیم ماں میں سارے بے ایمان بنے اوتے بن گئے اے بیٹو سارے فوجی سارے بلا جچی کر سکتے لا کالج سارے منہ وڑکن کدی نہ وڑکن رکھے نے بے پیمان دے خانے کو بناونے باقی اوتے دے نے چھوڑیا کو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 مصر کے اندر عیسائیوں نے قائم کیا تھا اور اسی کوشش میں رہے کہ مسلمانوں میں یہ عام ہو جائے آج آم کی نکل گئی وہ نکل گئی کلیسائی <سنطلی مرد <سنطلی مغرب کا سنہا بن گیا سنہا مشرف مغرب رننا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 हाँ जी, एक फिर का बात है, है है लानत लानत लेनी तो दुबई टाउन रायवेड रोडर न्याज बेगू दुबई टाउन ठोकर न्याज बेगू रायल जाओ दुबई टाउन शाहब ने मरातम शाह मुदर शाह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 جماعت نو میرے خیال کے پنجہ تر سال ہو گئے نا ستر سالا اجتماع ان کرنا دی دی اجتماع کی تاریخ میں پڑھی ابھی اجتماع کتوں کا پہلا شروع ہے انچو رنڈ کا سب سے پہلا اجتماع رائے کا سب سے پہلا اجتماع افے کے ساتھ ایک جگہ تھی اس کا نام تھا حروراؤ کیا نام تھا حروراؤ راؤ حرورا حرورا حرورا حرورا حرورا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 دی خواب دوارا دے گا نہ آواز مکنی ہے نہ آپ کا خطاب جدو خطاب اللہ انہوں کا خواب جو گل بیان ہونی ہے مدنی بھائی نے خواب دا کوئی پتہ نہیں کون ہے کی بلا ہے کی نہیں وجہ کی تمام کفر برائی دے خلاف بولن دی بجائے دعا دین دی دی دی دی دسو کیڑا ربی پاک اللہ علیہ دلتا ہے حتا کہ ڈاڑے اور رح سبھی میں ایک نقطہ سمجھانا ہوں یہ فرنگی جہاں طبقے تیار کیتے نا نو اسلامی نظام حکومت تو دور رکھنے یعنی اسلامی نظام رکھنے فرنجی نے کہڑے کہتے ہیں تین طبقے تیار شتان کا پتھر ایک طبقہ آخیا ہے غیر مذہبی ہے ہم سیاسی لوگ ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں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 شدہ مو جڑ کے اسے کے غیر کیا دی؟ یہ اے واحد جماعت یہودیاں دی خاص پلی دو می آپ مدنی چینل چلو اردو محربانی تین اس چینل دوتے چلا دو دے اندر، قانون پاکستان قانجا سٹ سال تو قانون رسولے، دے گستاخل لے گستاخ رسول نے اسلام دے دشمن نے یہ حمایتی بھی اٹھانے چلو ایل تو کر دیو کہ یار جیڑا تھی پینا قانون بنایا جی چلن جائے ایڈا بڑا کفر تو بغیر نہ کرو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 تیسری جماعت لانتی نے تیار وہ عجیب خطرناک سیاسی فرنگی جمہوری جمہوری کیا مذہبی فرنگ پسند کرے اے رڑاؤ ایک تیسرا طبقہ ٹولا تیار کرو یہ کہ انورانی صاحب نیادی صاحب،, چادی صاحب پدلو صاحب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 تین ٹولہ میدان اکلے اس نے اسلامی نظام حکومت دے سب, او سب تو جناب مطابق اگر کسے دا دین مذہبی اٹھے تو آخ یار مذہب مذہب مذب والا پاسا رکھو ادھر دے, دے, دے, دے دو دو نے کسے نہ کسے پیسے آ جائے دا. اگر کوئی آخر میں شکاری okay. جی کوئی ہم دونوں پاسے رکھنا چاہتے ہیں تو مت کوئی خلافت آرے پاسے دین جاوے okay. اسلام دا دا خلافت مت کوئی نظام باہر نکل گئے انو رکھے گا کول